یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ان تمام کو جانتا ہے اور تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ ان سب کو جانتا ہے اور اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ ذات باری تعالی آسمانوں اور زمین کے تمام مخفی اور ظاہر اور تمام غائب و حاضر چیزوں کی خبر رکھتا ہے بلکہ وہ علام الغیوب تو انسانوں کے دلوں میں پوشیدہ اسرار اور اچھی اور بری نیتوں کو بھی جانتا ہے یعنی اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے کائنات دو جہاں کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنا باطن برے اخلاق سے پاک رکھیں اور ان اخلاق حسنا کو اپنائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے